هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من ف بلّاہرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری اقدتم من سدریت السانی قولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چوتھے پارے کا مطالعہ کریں گے اللہ سبحان تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبًا لِلَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں مومن کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالی کی خاطر کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی دے سکتا ہے اور یہاں اسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے اور یہ شرط لگا دی گئی کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ نہ دو جسے تم محبوب رکھتے ہو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی زہد بن حرسا کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنا ایک گھوڑا بہت عزیز تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے لے کر ان کے بیٹے کو اس پر سوار کر دیا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری یہ محبوب چیز قبول نہیں ہوئی اس لیے آپ نے اس کو لوٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے اس قبول کر لی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ ہی کی طرف آپ کے خاندان میں لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی زبردست باغ تھا جس میں بیرہ نامی کنواں بھی تھا جس میں کھجور کے چھ سو درخت تھے وہ فوراً یہ آیت سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا یہ باغ بےحد عزیز ہے میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں اور رشتے داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میں یقر اللہ کردن حسن فیدا فہ لہ ادافن کفیرا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اس وقت ابودہ نامی ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں دو سو کھجور کے درخت ہیں میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور پھر فور اپنے باغ کی طرف گئے اور وہاں ان کے بیوی بچے مقیم تھے ان کو کہنے لگے اے ام دہدہ تم باہر آ جاؤ میں نے اللہ کو اپنا یہ باغ قرض دے دیا ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آج سنی تو اس موقع پر انہوں نے اپنی خیبر کی زمین جو کہ ایک بہترین زمین تھی بہت زرخیز زمین تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعلق کے لیے صدقہ کرنے کا سوچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خیال کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین اپنے پاس رکھو لیکن اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے صحابہ کرام کا تو یہ طرز عمل تھا لیکن آج ہمارا کیا حال ہے ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے اللہ کے راستے میں ہم نے آج تک کیا, کیا اور کون کون سی محبوب چیزیں خرچ کی ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے نیکی کی روح تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اپنے محبوب رب العالمین کے لیے خرچ نہ کرو اس کی خاطر نہ دو اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تن چیزوں سے کوئی غرض نہیں اور نہ انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے اور ہم جتنی بھی مثالیں دیکھتے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے والے کو جو بھی اس نے دیا واپس اسی کے خاندان میں یا اسی کے اقربا میں یا کسی بھی طرح اسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے لوٹا بھی دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی بہترین چیز دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے کو بھی پسند آئے یہ سب دراصل ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم دین کو کس درجے پر لیتے ہیں اللہ کے حکم کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه علی نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فتلوها صادقین کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھی بیسیکلی یہ بات اس لئے کی گئی کہ بنی اسرائیل کے علماء نے ایک خود ساختہ فک بنا رکھی تھی جس میں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کو حرام قرار دیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جب حلال قرار دیا تو اس پر انہیں بہت اعتراض ہوا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر اس چیز کو جو ہم نے حرار कر... حرام قرار دے رکھی ہے اس کو حلال کر لیا ہے تو اس پر اللہ سبحان نے فرمایا کہ اصلا تو یہ چیزیں حرام نہیں تھیں یہ تو تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنی کسی خاص بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا یہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت یعنی کوئی دلیل دو اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں تو انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں قرار دے دیا ہے کیوںکہ آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے رہے تو اس پر ان کا یہ اعتراض دور کر دیا گیا کہ سب سے پہلا قبلہ تو کعبہ ہی تھا انبیت بے بکا مبارک وحدین بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے یعنی مکہ میں جو کعبہ ہے یہ بیت المقدس سے پہلے تعمیر ہوا تھا ایک مرتبہ حضرت بزر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کعبہ تعمیر ہوا اور اس کے بعد بیت المقدس یا مسجد اقسا پوچھا گیا ان دونوں میں فرق کتنا ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال اور ویسے بھی سب کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا لیکن چونکہ اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کا حسد تھا اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر آپ کو ہر روز پریشان رکھتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں جہاں جن چیزوں کی درستگی اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کا دفاع کرنا تھا وہ قرآن مجید میں کر دیا گیا پھر کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں فی آیا تم مقام ابراہیم اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا سبیلا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس خر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے یعنی جس کے پاس اتنے وسائل ہوں اور صحت بھی ہو تو اسے اللہ کے گھر حاضر ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا فرض پورا ہونے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ انسان فریضہ سر پہ لیے دنیا سے چلا جائے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے یعنی جو استطاعت رکھتا اور پھر اللہ کے گھر حاضر نہ ہو وہ حقیقت میں بدقسمت اور محروم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو پانچ بنیادیں بتائیں ان میں حج البیت بھی ایک بنیاد ہے یا ایک بیسک پلر ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے یعنی اللہ کے گھر جانے کے لیے انسان کو تڑپتے رہنا چاہیے نہ کہ بلا وجہ وہاں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 یا ایھا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے کیونکہ ان کو تمہارا ایمان لانا تو پسند ہی نہیں وہ کیفت تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات اللہ اور تم کو پھر کر بھی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ فی رسول اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے وہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو تھام لے گا فقد ہدیہ اللہ سراتم مستقیم تو وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیا جائے گا یعنی اصل سراتم مستقیم کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف جانا اس سے تعلق قائم کرنا ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرنا اس کو تھام لینا ہر مشکل میں اس کو پکارنا یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کیسے حق تقاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ ون تم مسلمون اور تمہیں بہت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو اللہ کے اطاعت گزار ہو یہ ہے در اصل مطلوب اہل ایمان سے یہ ہے دین کی روح کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اللہ کا ڈر پیدا ہو کسی نے پوچھا آپ سے کہ تقوی کی علامت کیا ہے یا انسان کب متقی ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا کسی پر غضبناک ہو تو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا تو ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا کسی بھی مومن کے لیے تقوی کی حالت ایک شعوری حالت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اعمال کا اپنے حالات کا اپنے دل کی حالت کا اپنے ظاہری اعمال کا اپنی گفتگو کا اپنی سوچوں کا ہر چیز کا پورا پورا ادراک کرتا ہے اس کا محاسبہ کرتا ہے اپنا خیال رکھتا ہے کہ وہ کس سمت کو جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ ساری زندگی کا ایک امتحان ہے تمہیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہو و لاتم تن ون تم اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ ہمیں ملاقات کرنا چاہیے جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے تین دن پہلے سنا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و سے اچھا گمان رکھتا ہو کیونکہ آخرت کی منزلیں بہت سخت ہیں قیامت کا دن اور پھر قیامت کے بعد کے مرحلے یعنی جنت اگر نہیں کسی کو ملتی جہنم ہے تو وہ بہت ہی بدترین مقام ہے بحصل مصیر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جو کھانا کھائیں گے اس میں جو تھوہر کا درخت ہے زقوم کا درخت اگر اس کا صرف ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو سارے اہل زمین کا جینا دوبر ہو جائے تو کہاں وہی کھانا کھانا پڑے گا اس لیے انسان پوری احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ سبحانہ و کے حقوق اور بندوں کے حقوق دینے میں حرام چیزوں سے بچنے میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ پڑنے کا پورا پورا خیال کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے اور عین کسی وہ غفلت کے ساتھ پھسل کر موت کے وقت وہ پلٹ جائے دین سے یا کسی غلط کام میں پڑ کر اس کی موت آ جائے تو اس کے لیے بڑے ہی خسارے کی بات ہے یعنی انسان مرتے دم تک بے فکر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے جا ملاقات نہ کرے پھر فرمایا ہوسم بے حب اللہ ہجمی امت تفر اور اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو یہ اللہ کی رسی کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے یعنی ہم تک پہنچ چکی ہے یعنی پھر اسے ہمیں پکڑ لینا چاہیے اگر کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں وہ قرآن سے رہنمائی نہ لے رہا ہو کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی رسی کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے ولا تفر رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو تفرق کے میں انسان کب پڑتا ہے جب وہ شیطان کی بات مانتا ہے یا اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے یا وہ دنیا کا وہ لطف اٹھانا چاہتا ہے جو اس کے نفس نے اس کے لیے روا کر رکھا ہو لیکن جب انسان قرآن مجید کے ساتھ مسلسل تعلق رکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو ہر موقع کے مطابق گائڈ نہ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح نہ کرتا رہے ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ نہ ہوتا رہے اس لیے فرمایا تفرقی سے بچنے کا علاج بھی کیا ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کیا ہے نمبر ایک تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو نمبر تین تفرقہ بازی نہ کرو وزگرو نے اللہ, اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اذ کنتم جب تم دشمن تھے یعنی اسلام کی نعمت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے خاص طور پر اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے فلہ فی نہ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اسباہ تم بناتی ہی اخوانا تو تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے کے دلی دوست بن گئے وہ کن تم الا شفاف منار من اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے فرمایا کہ اگر اس حال میں تم مر جاتے تو تم آگ کے گڑے میں ہی جاتے منہا اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا یعنی اسلام کی نعمت دے کر کزلین اللہ آیاتی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیوں کس لیے لالکم تحت تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو گویا اللہ کی آیات اور کتاب کے بغیر ہدایت پانا ممکن نہیں ولط کم کم امت اون الخیر اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی دعوت دیتی رہے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی طرف بلاتی رہے وہ روف اور وہ نیکی کا حکم دے وہ کر اور وہ برائیوں سے روکتے رہیں وہ الا اکہم المفل اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی وہ دراصل فلاح پانے والے ہیں وہی وہ کامیاب ہونے والے ہیں تو اس لیے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خود عبادت کرے یا خود سیدھے رستے پر رہے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کی بھی اصلاح کرتا رہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے ماحول سے کٹ کر الگ ہو کر نیک نہیں بن سکتا کیونکہ ماحول کے بہرحال اثرات اس پر بھی آئیں گے وہ لا تن کلین اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفریقہ کیا وقت لفا دماجا اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے وہ الا اکل عظیم اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کون سا عذاب آخرت کا عذاب وہ کس دن ہے یوم دجو ہوں تسوت د جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے وہ تسوت دجو اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے یعنی دلوں کی سیاہی یا روشنی دلوں کا نور یا دلوں کا اندھیرا چہروں پر آ جائے گا دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ بات بہت سچی ثابت ہوگی اور انسان کے اعمال اس کے اوپر ظاہر بھی ہو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ <وُجُوهُم> تو رہے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم کیا تم نے ایمان لا کر کفر کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے آپس میں تفرقہ اور اختلاف کیا اور باہم فتنہ فساد کیا فدوق الآبا بما تم تک فرون تو چکھو عذاب کو بوا اس کے کہ تم انکار کرتے رہے یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے نہ کی دین اسلام کو پا کر پھر اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ گئے کیونکہ اتفاق اس وقت ہوتا ہے جب سب کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ایک ہو سینٹر آف لائف ایک چیز ہو اور اگر ہر ایک کی دلچسپی کا مرکز الگ ہوگا تو پھر باہم اتفاق ہو ہی نہیں سکتا الَّذِينَ تو وہ امل لوی نبی عدت وجوہ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فی ہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ نتلوہ علی کب الحق یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں يُرِيدُ کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو بندوں کی خیر ہی چاہتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے اور وقت سے پہلے برے انجام سے پہلے ان کو خبردار کر رہا ہے وہ للّاہ سماوات ارد اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ترجا اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں کن تم خیر امت ان اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو یعنی امت مسلمہ بہترین امت ہے کیوں اور کب اس وقت جب یہ انسانوں کے فائدے کی ہوگی جب یہ انسانوں کے لیے صحیح راہ دکھانے والی ہوگی کیونکہ جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں یا صرف دنیاوی مقاصد کے لیے جیتے ہیں ان کے سامنے صرف ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی بھلائی نہیں سوچتے وہ کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتے یہاں بہترین کیوں کہا گیا امت کو کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اخرجت ناس کام کیا ہے امت کا فریضہ کیا ہے اور بحثیت امت ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے کہ کیا ہم اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو یہ ہے تمہاری سب سے بڑی خیر و بھلائی کی بات تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کس میں ہے کہ ان کو اچھی بات بتائی جائے اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو اس سے روکا بھی جائے بعض اوقات اچھی بات بتانا تو آسان ہوتا ہے لیکن جب کسی کو کسی برے کام سے روکا جائے غلط بات سے روکا جائے تو عموماً وہ اس کے لیے بہت ناگوار ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی قیمت اپنی ذات پر غصے کی صورت میں برداشت کرتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو برے کام سے روکیں گے تو وہ لازماً آپ سے ناراض ہوگا اس ڈر سے کہ لوگ ہم سے ناراض ہوں گے بہت سے لوگ دوسروں کو برے کام سے روکتے ہی نہیں اور وہ برائیاں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور نہ روکنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رام ان کو من کرن فلیغیر تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کرے وہ علم یستت فلسانے اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے علم یستتے فلب اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے اور اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا تو اس لیے امت کی زندگی امت کی بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ وہ نیکی کو عام کرے اور برائیوں کے راستے بند بار... جریر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا وہ تو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے ولو آمن کتابان <اللَّهُم> اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا بظاہر تو وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن یہاں ایمان کس کو کہا جا رہا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ان سے اب امامت بنی اسماعیل کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف منتقل ہو گئی اور اگر امت نے یہ کام نہ کیا محض امت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی اعزاز نہ ہوگا من المؤمنون و اکثر الفاسقون ان میں سے بعض مومن بھی ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے نافرمان فرمان ہے اللہ کی حدوں سے نکلی ہوئی ہے در کم اللہ اب وہ اب تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن فکر نہیں کرو پریشانی کی بات نہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں الادبار اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی حالانکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے کیوں ایسا ہوا کیونکہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو چنا تھا جس بات پر ان کو عزت دی تھی وہ اس سے منہ مو موڑ گئے تو کسی کے لیے بھی اعزاز یا کسی کا بھی مقام اللہ کی نکاح میں اسی وقت بلند ہو سکتا ہے جب اپنا وہ فریضہ ادا کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یا جو اس کے ذمہ یا اس کو سپرد کیا گیا ہے تو بنی اسرائیل نے چونکہ یہ کام نہ کیا تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ذلت کی مار ڈالی اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غزب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے خاص طور پر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان نہیں لائے تو ان کے ہستے بستے گھر اور ان کی بستیاں کس طرح اجڑ گئیں اور ان کا حال کیا ہوا انجام کیا ہوا اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے لئی سو سوا سب برابر نہیں یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں من اہل کتاب امت ان قو امت ان یت لون آیات اللہ عنا اللہ یس جدون وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان و جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں یعنی کسی کے اگینسٹ کو بایس نہیں ہے جہاں کوئی اچھی چیز ہے اس کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے الاخر اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ ہے خوبی اور بھلائی کی علامت وہ سارے اون فل خیرات اور وہ خیرات یعنی اچھے نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں جلدی کرتے ہیں وہ الیکنالحین اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں اور یہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والی بات ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ اور لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو فوراً خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا انہوں نے دیر نہیں کی کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور وہ جینلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے اور جب انہیں وہ نشانیاں نظر آئیں۔ تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی کیونکہ یہ ساری نیکیاں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان ہوتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ اور جو نے کی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں یعنی اگر کوئی بھی شخص اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا اور دکھاوے کے لیے صدقہ کا خیرات کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا باغ لگائے لیکن ایک ایسی ہوا چلے کہ سارا باغ جل جائے اور باقی کچھ بھی ہاتھ نہ رہے تو وہ نیکیاں جو نمائشی ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایک وجہ سے ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں یادین آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخانت نکم اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست مت بناؤ رازدار نہ بناؤ یعنی منافقین وغیرہ کو دلی دوست مت بناؤ اس لیے کہ لا الم قبال وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے وہ ہر جگہ تمہیں ڈسنے کے لیے چھپے وار کرتے ہیں تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے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 ہن تم اولاب سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ بال کتاب کل اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ ادا لخو کم کالو امنا اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وہ ادا خل ابو علی کم الناز کلموتو بزم ان اللہ علی بذات سدور اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غذب کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے راست تک جانتا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دلی دوست کہاں سے بنایا جا سکتا ہے جن کے یہ اخلاقوں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے